يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهجساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بھائی اور دوستوں میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تھا فرما اور ہمارے دلوں کے اندر اپنا تقوع پیدا فرما آمین یا رب العالمین اسلامی بھائیو عزیزوں اور دوستو صحیح مسلم کی روایت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے اور ابھی آپ لوگوں نے وہ الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے وہ الفاظ بھی سنے فعن خی الحدیثی کتاب اللہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے وفی الحدیِ حجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین لائی ہوئی ہدایت بتایا ہوا طریقہ چھوڑی ہوئی سنت کس کی سنت ہے کس کی ہدایت ہے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہدایت کے راستے تھے ان سب کی طرف امت کی رہنمائی فرما دی اور جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی نہیں بتائی وہ ہدایت کی نہیں تھی اس میں خیر نہیں تھا اور جو چیزیں امت کو نقصان پہنچانے والی تھیں ان سب چیزوں سے روک دیا ان سب کے چھوڑنے ہی میں ہمارے لیے بھلائی ہے ہمارے لیے نجات ہے جس طرح سے اس امت کے اندر اور اس شریعت کے اندر دشمنانے اسلام نے اور کچھ بھولے بھالے لوگوں نے اور کچھ علماء سو نے برے علماء نے دین کی اور بہت ساری چیزوں کے اندر گھٹایا بڑھایا قرآن کریم کے فضائل میں بہت ساری چیزیں گڑھ ڈالیں نماز کے فضائل میں بہت ساری چیزیں گڑھ ڈالیں زکوٰۃ کے فضائل میں بہت ساری چیزیں بنا ڈالی رمضان اور روزے اور ہر وغیرہ کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے دین کے اندر داخل کر دی وہیں اس درود پاک کے اندر بھی ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں گھٹا بڑھا دی بلکہ بڑھائی ہی اور ظاہر سی بات ہے جب دوسری چیزیں اور دوسرے فضائل بیان کیے جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی جو فضیلت بیان فرمائی سلا تو سلام کی جو اہمیت بیان فرمائی اس کی جو برکت بیان فرمائی اور اسی طرح سے اس کی جو اہمیت بیان فرمائی وہ کم ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے فضائل میں سے آپ نے بار بار سنا صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ عبیہ جو میرے اوپر نبی صلیم نے فرمائے کہ میرے اوپر ایک بار درود پڑھے گا اللہ مطالعہ اس کے اوپر دس بار درود نازل فرمائے گا دس بار رحمت نازل فرمائے گا اور اسی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم آپ کے اوپر درود کیسے بھیجیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے الفاظ مختلف الفاظ اس کے پائے جاتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہ محمد مجید جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ سکھایا اسی میں مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے اور بتائے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو امت میں کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی رہی ہو لوگوں کو درود کی طرف کھینچنے کے لیے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے اور لوگوں کو درود کی طرف مائل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں گڑھ لی بہت سارے فضائل اس کے بنا ڈالے اور مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے انہوں نے درود بنا لیے آپ درود ابراہیم ابراہیمی جانتے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح سے مختصر درود اللہ صلی اللہ علیہ محمد عبارک و وسلم اللہ اسی طرح سے محدتی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملتے ہیں لیکن بھائیوں نے کیا کہتے ہیں درود تاج نکال لیا درود لکھی نکال لیا اور درود تو نکال لیا اور بہت سارے درود ہوں گے لیکن تین درودوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ مختصر سی تفصیل درود, درود لینا میرے بھائیو عزیز اور ساتھ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درودوں کے بارے میں نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ کوئی درود درود تاج بھی ہوتا ہے ہا؟ اور درود لکھی بھی ہوتا ہے آپ عربوں سے پوچھیں ذرا سا کہ یہ درود لکھی کیا ہوتا ہے اہل عرب سے پوچھیں یہ اپنے ہاں کیا ہے لاکھ بولتے ہیں لاکھ لاکھ سے سے لکھی بنا لیا ان عربوں سے سعودی عرب اسی طرح سے مصر اور یمن کے لوگوں سے پوچھیں درود لکھی کیا ہوتا ہے हा? اس درود کی کہانی بھی عجیب و غریب ہے اسی طرح سے درود ترد یہ بھی ایک درود ہے اور ان درودوں کے لوگ فضائل بیان کرتے ہیں پہلی قباحت اور پہلی خرابی اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ نہیں ہے اور پھر دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ ان درودوں میں شرکیا کلمات پائے جاتے ہیں ان درودوں میں شرکیا کلیمات پائے جاتے ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سے دعا بھی کی, کی جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتوں کا کیا کہتے پریشانیوں سے نجات دینے والا بیماریوں سے شفا دینے والا بگڑی بنانے والا وغیرہ وغیرہ اس میں بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں فضائل بیان کرنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا درود کی فضیلت کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجے بھیجے گا ایک بار درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے اوپر دس بار رحمتیں نازل فرمائی اللہ تبارک و سبارک اس کے اوپر دس بار رحمتیں نازل فرمائے گا یہ فضیلت ہے کس, کو؟ کس نے بیان فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی ثواب کے بارے میں کہ اس, کے اس عبادت کے کرنے کا اتنا ثواب ملے گا اس عبادت کے کرنے سے اتنا ثواب ملے گا یہ کس کا کام ہے کس نے بیان کیا ہے یہ یہ اللہ کی طرف سے جب اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہاں اپنی امت کو یہ بتا دیجئے کہ ایک بار یہ عمل کرنے سے اتنا اس کا ثواب ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق یہ قرآن کے, ون خرد کے, برابر ایک حصے کے برابر بیان فرمایا لیکن جس چیز کی فضیلت جس عبادت کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیان فرمائی ہو اور کوئی اپنی طرف سے بیان فرماتا ہے تو یہ جھوٹ ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا ہاں کہ سورہ یاسین کی یہ فضیلت سورہ احمان کی یہ فضیلت وغیرہ وغیرہ اپ نے سنا ہوگا لیکن جب ثبوت نہیں ہے تو یہ سب ساری باتیں کیا ہے غلط ہے ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے درود تاد وغیرہ کے بارے میں بھی لوگوں نے جو ہے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں دیکھیں نمبر 1 کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا دل دل و جان سے ارزو کوئی شخص رکھتا ہو تو وہ عروج ماہے جمعہ کی شب اب عروجے ماہے جمعہ کی شب یعنی ہو سکتا ہے پہلے پہلے کیا کہتے ہیں مہینے کے جمعہ کی رات میں وہ ایک سو ستر بار یہ درود پڑھے کون سا درود درود اور پڑھ کر کے سو جائے اور گیارہ راتیں ایسا کرے ایک سو ستر بار اور گیارہ راتیں پڑھے تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی یہ بات کس نے بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی صحابہ اکرام کو بیان فرمایا میرے بھائیوں جتنے بھی کیا کہتے ہیں باتیں یا درود یا جتنی بھی چیزیں میں نے کیا کہتے ہیں ابھی پڑھ رہا تھا تو دیکھا کہ فضائل درود میں فضائل اعمال میں ایک کتاب ایک حصہ جو ہے فضائل درود کا بھی ہے اس میں بھی یہی سب کچھ لکھا ہے کہ جو شخص یہ درود پڑھ کر کے رات میں سو اور اتنے اتنے بار پڑھے اتنے بار پڑھے تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا میرے عزیزوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اس طرح کی کوئی بات نہیں بیان فرمائی یہ لوگ جو ہیں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلا صاحب ہیں جو جن کو نبی جن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بار دیکھا اتنی بار دیکھا اتنی بار دیکھا میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو یہ ہا, یہ بیکار کی چیزیں ہیں اس طرح کے کی فضائل کیوں بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں بیان فرمایا ہے تو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ کیوں کرتے ہیں اسی طرح سے اس کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ دل کی صفائی کے لیے ہر روز فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ اور پڑھ کر کے دم کرے رشتے کی کوشادگی کے لیے اسی طرح سے اس کو کیا کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد ہمیشہ درج کرے میرے بھائیوں اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ایک لفظ جو ہے تاج کے اندر ایک لفظ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے شفاف بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے دافع البلا کس کو کہا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں کو دفع کرنے والے ہیں نہیں دافع البلا مصیبتوں کو ٹالنے والا دفع کرنے والا کون ہے اللہ یہ لفظ ہےلا مصیبت کو ٹالنے والے ہیں اور پریشانیوں مصیبتوں بیماریوں کو ٹالنے والے ہیں کو ٹالنے والے ہیں بیماریوں کو ٹالنے والے ہیں اور درد و علم کو ٹالنے والے ہیں یہ الفاظ شرکیاں ہے کہ نہیں کوئی بتائے یہ سب اللہ مبارک و تعالیٰ کی افاق سے مختصر کیا جاتا ہے اسی وجہ سے ان الفاظ کے اندر شرکیہ الفاظ پائے جاتے ہیں اور شرکیہ چیزیں پائی جاتی ہیں اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ یہ سب الفاظ نہ پڑھے تو درود کی کوئی حقیقت نہیں میرے بھائیوں آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مجموعہ وظائف کے نام سے مجموعہ وظائف نام یاد رکھیے مجموعہ وظائف کے نام سے موٹی ضرور کیا کہتے ہیں کہ دعاؤں کی کتاب ملتی ہے آپ دیکھیں تو اس میں ایسی ایسی دعائیں ہیں جن کا کہیں سر پیر نہیں ہے جن کی کوئی جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر کہیں لوگ جو ہے بیان کرتے جاتے ہیں اور اس کے فضائل بیان کرتے جاتے ہیں اس کے کرنے سے یہ ہوگا اس کے کرنے سے یہ ہوگا یہ مصیبت ٹل جائے گی وہ مصیبت ٹل جائے گی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی میرے بھائیو وزیز اور ساتھیو یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے ہاں؟ اور شریعت بنانے والا اور اسی طرح سے اس طرح کی باتیں حلال ہلال حرام بتانے والا فضائل بتانے والا یہ اللہ ہے اپنے نبی کو جو بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے لمت کو بتایا اور جو نہیں بتایا وہ صحیح نہیں ہے کہ صحیح ہے کوئی بتائے میرے بھائیو عزیز اور ساتھی ہم اپنا ایمان سب تک لیں کہ یہ لوگوں نے جو ہے ہمیں ان ادھر ادھر کی چیزوں میں الجھا دیا ہے اور یہ پذیرے کرو وہ کرو وہ کرو اور اس کے بعد جو ہے اس میں شرکیہ چیزیں ہیں کہیں کچھ ہیں اسی طرح سے درود لکھی کے بارے میں درود لکھی کہاں سے آ گیا لکھی لابھ سے یہ کہاں سے آیا کہتے ہیں کہ محمود گزنبی سلطان محمود جس نے ہندوستان کے اندر ہندوستان کو فتح کیا تھا اور کیا کہتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں ان کے بارے میں تو انہوں نے کیا وہ کیا کرتے تھے کہ ایک لاکھ بار صبح شام ایک لاکھ بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درد پڑتے تھے کتنی بار ایک لاکھ بار صبح شام بادشاہ وقت اور کیا کہتے ہیں فاتح ان, کو ان کے بارے میں ایک لاکھ بار پڑھتے تھے اب ایک لاکھ بار جو دروج پڑھے گا راتوں دن کے اندر اس کو حکومت کے لیے حکومت چلانے کے لیے حکومتی انتظام اور امور وغیرہ کے لیے کتنا ٹائم ملے گا کہتے ہیں کہ ایک بار کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے محمود نظروی کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حکومت کے انتظام اور شراب میں نظم و ضبطے میں مشغول رہتے ہو کیا میں تم کو ایک درود نہ بتا دوں کہ اگر اسے ایک بار گے تو ایک لاکھ درود کا ثواب مل جائے گا سنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود سکھا دیا اور وہ درود انہوں نے لوگوں کے سامنے پھیلا دیا اور یہ درود کیا ہو گیا درودے لکھی ہو گیا عرب والوں کو بےچاروں کو پتا ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بتا کر نہیں گئے کہ ہاں ایک بار پڑھ لو تو ایک لاکھ درود کے بارے میں ثواب ملے گا یہ ہندوستان کے اندر محمود غزرمی کو میں یہ درود سکھایا جا رہا ہے میرے بھائیوں کوئی حقیقت نہیں ہے اس طرح کے درود کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عربی کے الفاظ نہیں بلکہ بہت سارے عدمی الفاظ کیونکہ یہ ادمی ادمی درود ہے اجمی درود ہے عربی درود نہیں ہے تو اس طرح کے درودوں پر آج ہمارا بھروسہ ہو گیا ہے ایک بار پڑھتے ہیں تو ایک لاکھ درود کا سوال ملتا ہے اور بہت سارے اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اسی طرح سے درودی کی کیا حقیقت ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ نئی بیان فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی بیان فرمایا ہے کہ یہ درود پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا درود ترجیلہ کا مطلب کہ ایسا درود جو ہم کو جہنم سے نجات دے دے گا اس لئے درود کے سلسلے میں سب سے زیادہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ درود پڑھیں اللہم اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کہ ما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید پہتے رہیں کون رفتہ ہے چلتے پھرتے کام کرتے وقت بائٹ کر کے آپ پہتے رہیں صاحبی کی حدیث تمام حدیث میں درود کے فضائل میں سنا چکا ہوں اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھا جا سکتا ہے جس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو اور کوئی شرعی صداحت نہ ہو ان الفاظ کے ساتھ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ وسلم محمد و بارک و سلم اس طرح کے الفاظ جو آدمی جس سے درود کا معنی ادا ہو جائے افضل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے اس کو پڑھے اور اگر کوئی دوسرے الفاظ میں پڑھتا ہے تو وہ ایسے الفاظ پڑھے جس میں شرکیہ الفاظ رہو اور شرعی کوئی نہ ہو اور تیسری بات جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ کوئی درود کے سلسلے میں وہ عقیدہ نہ رکھے جو آج لوگوں نے درود لکھی درود تاج درود سن جینا اور دوسرے درودوں کے بارے میں فضائل بیان کر رکھے ہیں کہ اتنا پڑھو گے تو اتنا ملے گا اتنا پڑھو گے تو اتنا ملے گا اور جیسے دوسرے عذکار وغیرہ کے فضائل کے فضائل بارے میں لوگوں نے گڑھ رکھا ہے تو اس لیے میرے بھائی اور ساتھیوں ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے درودوں سے پرہیز کریں اس طرح کے درود ثابت نہیں ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ جو ماہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان درود ان درود کو پڑھیں اور ان کے پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ بچنے ہیں ان کی کچھ اور اہمیت ہے کچھ اور فضیلت ہے اور ہم غلو سے بچ جائیں گے شرک سے بچ جائیں گے بدعات سے بچ جائیں گے اپنا وقت ضائع کرنے سے بچ جائیں گے اور شریعت میں بدعات کرنے سے بچ جائیں گے اللہ سبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور صحیح انداز میں عمل کرنے کی توفیقرمائے اور صحیح انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی اور درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمیر يا رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله لنا ولكم حلق القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أنه تعالى دواد الكريم ملك برور ورحيم أتغفر الله لي ولكم الإصائر المسلمين من كل فاستغفروا إنه الغفور ورحيم